حاوس بالله मिन الشیطان رجم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی فی سورتل العراف قال فبما اغويتنی لا اخذن لهم صراطک المستقيم ثم لااتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین صد المبی شاہ علی صدری و یسر علی عمری وحم الم السانی یفقا ہلی ربی یسر ولاۃ وطم الخیر عامین یا رب سے کچھ ٹیکس میں نے آپ سام تلاوت کیا سلح مبارکہ کے اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ ابلیس سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا تو اس نے دو جملوں میں جواب دیا ایک جملہ اسمیا میں اور ایک جملہ فیلیا میں کالا کہنے لگا کہ انا خیر منہ جملہ اسمیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور دوسرا جملہ فیلیا خلقتنی من نارن و خلق من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ویا وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میرا اسے سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں کیونکہ میں سپیریئر ہوں اور مزید اندر وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تیرا حکم صحیح نہیں ہے اگر تیرا حکم صحیح ہوتا تو میں ضرور اسے سجدہ کرتا اللہ تعالی نے اسے وہاں سے باہر نکال دیا لیکن اس نے اللہ تعالی سے جو مولت مانگی اور اللہ نے اسے مہلت دی اور مہلت پاتے ہی جو اس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو وہ چیلنج ہے جو آج کی آیات میں ان اللہ تعالیٰ ہم سیکھیں گے اور کس زوردار انداز میں اس نے چیلنج کیا یہ سارا اسلوب آپ کے سامنے آئے گا ان اللہ آج کا ٹاپک پڑھنے کے بعد پھر اسی وقت میں ان اللہ ان آیات کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے فعل مزارے میں تاکید پیدا کرنا مظاہرے میں تاکید پیدا کرنا ہے اس سے پہلے ہم فلم ماضی میں تاکید پیدا کر چکے ہیں اور پھر اس سے پہلے بھی ہم جملہ اسمیا میں تاکید پیدا کر چکے ہیں کوئی بھی ٹاپک سامنے آتے ہی آپ کو اس کی ونڈو جو ہے کھل جانی چاہیے یعنی جملہ اسمیا میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جملہ اسمیا میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں انا یا لام کا اضافہ کیا جاتا ہے ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے انا کو شروع میں اور لام کو آگے رکھ کر یہ حاصل کیا جاتا ہے اور مزید زور کے لیے قسم کھائی جاتی ہے تو جملہ اس میں ہمیں زور پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے پھر ماضی میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے قد لگا لیں شروع میں یا قد کے ساتھ لام بھی لگا دیں یعنی لقد اور تیسرا قسم کھا لیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ماضی میں زور پیدا کرنے کا طریقہ سمپل سمپل, سمپل, سمپل سم پوائنٹس ہیں کوئی پچاس ساٹھ پوائنٹس نہیں ہیں ہر ٹاپک کے کہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے آپ نے نہیں کیا کچھ یاد کیا ہے اپنے تعلیمی دور میں یہاں تین تین چیزیں زیادہ زیادہ دو تین دو تین دو تین دو تین پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن پریشانی ہوتی ہے مجھے کہ ہمیں وہ دو تین پوائنٹس کیوں نہیں یاد ہوتے ہیں؟ فیل مزارے میں اب زور پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ ہم سیکھنے لگے ہیں ماضی بھی فیل ہے مزہ بھی فیل ہے ماضی میں زور پیدا کیا تھا قط کے ذریعے سے یا قط پہ لام داخل کر کے لکت کے ذریعے سے مزارے میں زور پیدا کرنے کے لیے کیا قد یا لام استعمال ہوں گے پہلے تو اس بات کو نوٹ کر لیجیے کہ فیل مزارے میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ لام بھی استعمال کر سکتے ہیں قد بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ استعمال بہت کم ہے یہ استعمال بہت کم ہے ہم جو پراپر استعمال ہے فیل مزارے میں زور پیدا کرنے کا وہ سیکھیں گے اس کے بعد میں آپ کو ان اللہ تعالیٰ بتا دوں گا کہ فیل مزارے کے شروع میں قت کا استعمال بھی ہوتا ہے زور پیدا کرنے کے لیے تو آپ جو اس کا اصل اسلوب ہے فعل میں تاکید پیدا کرنے والا وہ سیکھنے کی کوشش کریں نوٹ کر لیں کہ فیل مظاہرے میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو فعل مضحے کے آخر میں کہاں آخر میں شروع میں نہیں آخر میں فیل مظاہرے میں زور پیدا کرنے کے لیے فیل مظاہرے کے آخر میں ن نون لگا دیا جاتا ہے فیل مزارے میں زور پیدا کرنے کے لیے کے آخر میں کیا لگا دیا جاتا ہے ایک نون اس نون کو نے تاکیت کہتے ہیں اس نون کو کیا کہتے ہیں نون تاکید تو ریزلٹ نکلا فیل مزارے میں زور پیدا کرنے کے لیے فیل مزارے کے آخر میں نون تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے اوکے جی ئر نونے تاکید دو طرح کا ہوتا ہے نونے تاکید کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک نون ساکن نون ساکن نمبر دو نون مشدد ایک ساکن نون ایک شد والا نون جو ساک نون ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نونے خفیفہ اور جو شد والا نون ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے نونے سکیلا آپ یاد رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں بتایا کہ ہماری فیملی میں دو خالہ خالہ شکیلہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جب آپ کو تعارف کروانا آتا ہے تو آپ ان کا بھی تعارف کرا سکتے ہیں کہ فیل مزارے میں زور پیدا کرنا ہے تو فیل مزارے کے آخر میں نونے خفیفہ یا نون سکیلا داخل کیا جا سکتا ہے یہ دونوں نون جو ہیں نونے تاکید کہلاتے ہیں کسی بھی اینگل سے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے اور اگر رٹنا ہے تو پھر آپ کو وہی ترتیب یاد کرنی پڑے گی کہ پس پہلا لفظ بتا دیں پھر سن لیں میرے سے تو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی پھر مظاہرے سے اور پتہ کرنا کیا لگے گا آخر پہ نون لگے گا اس نون کا کیا نام ہے نونے تاقید نونے تاقید کی کتنی قسمیں دو کون کون سی نونے خفیفہ نون سکیلا نون خفیفہ کیسا نون ہوتا ہے حل... <تصفح> <تصفح> نون خفیفہ کیسا نون ہوتا ہے سکون کے ساتھ اور نون سکیلا ہمیں صاحب شاید. شاید کے ساتھ ماشاء اللہ ساری باتیں کلیئر ہوگی اب یہ یاد بھی رہنی چاہیے کل تک ٹھیک ہے اب نوٹ کریں چاہے نون خفیفہ ہو چاہے نون سکیلا ہو دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے لیکن نون سکیلہ کا استعمال بہت زیادہ ہے نے سکیلا کا استعمال بہت زیادہ ہے نے سکیلہ کا استعمال بہت زیادہ ہے نون خفیفہ کا استعمال اتنا کم ہے کہ پورے قرآن میں آپ کو صرف دو لفظ نون خفیفہ سے ملتے ہیں پھر نون خفیفہ کریں گے نون سکیلہ سکیلا ٹھیک ہے نا خفیفہ نہیں کریں گے تو فیل مزارے میں زور پیدا کرنے کے لیے کثرت سے فیل مزارے کے آخر میں نون سکیلا کا استعمال ہوتا ہے یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی اوکے جی اب میں آپ کو اس کا استعمال بتاؤں گا زال ہا اور با یہ روٹ لیٹرز ہیں حسن اسے ماضی مزارے بنانا ہے شابش باب انہوں نے فوراً پوچھا جی باب بتائے ٹھیک ہے تو باب میں نے بتایا اس کا باب ہے جی فاحب ہوں شابش زہاب یزحبو ایکسلنٹ زہاب یزحبو انہوں نے ماضی مظاہرے بنا لیا زہابا سے کتان اب کر سکتے ہیں یزحب سے کتان کر سکتے ہیں ہم فعل مظاہرے میں تاخیر پیدا کرنے کی کوشش کر ہیں تو ہم یزحبو کی گردان کو استعمال کریں گے اور یسبو کی گردان کو میں آپ کے سامنے پانچ قسم کے سیحوں میں تقسیم کروں گا یسبو کی گردان یسبو کی گردان کیا ہے یسبو یسبانی یسبنا تصب تصبانی یسبنا تصبو تصبانی تصبونا تصبینا تصبانی تذبنا ازبو نژبو یہ چودہ سیحے ہیں نا چودہ جملے ہیں ان 14 جملوں کو میں نے پانچ لائنوں میں لکھنا ہے پانچ لائنوں میں میں کیسے لکھ رہا ہوں یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ میں کس طریقے سے پانچ لائنوں میں لکھ رہا ہوں اوکے جی اسٹارٹ ہوتا ہے مظاہرے کی گردان کا یزحبو سے دوسرا لفظ کیا ہے یزبانی دوسری رو میں میں لکھوں گا پہلا لفظ یزہ بانی تیسرا لفظ کیا ہے یزبو وہ لکھوں گا تیسری رو میں چوتھا لفظ ہے تزہبو تزہبو میں پہلی میں لکھوں گا واپس آ کے کیونکہ اس سے ملتا جلتا ہے اوکے okay, سمجھ آ رہی ہے نا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جو ملتے جلتے سیکھے ہیں نا وہ ہم ہر لائن میں لکھ لیں گے تو یس ابو کے بعد تزہبو یہاں آ گیا تزبو کے بعد تزہب وہ یہاں آ گیا اس کے بعد یژبنا وہ یہاں تو نہیں آئے گا وہ پھر چوتھی میں چلا جائے گا یزنا ٹھیک ہے نا یعنی ایک ایک ردم والے سیکھے ہم ایک ایک لائن میں لکھ رہے ہیں دو لائنیں پوری ہوگی تھرڈ پرسن پورا ہو گیا سیکنڈ پرسن پہ آ جائے پہلا لفظ تسابو. تسابو اس والے میں چلا جائے گا دوسرا تصحبانی وہ یہاں آ گیا. تیسرا تصحبنا وہ یہاں آ گیا. اس کے بعد تزہبینا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے وہ پانچویں میں لے جائیں تذہبانی اس میں آ جائے اس کے بعد وہ تزبنا کے ساتھ لکھ دیں سیکنڈ پرسن مکمل ہو گیا فرسٹ پرسن رہ گیا ازہبو وہ یہاں آ جائے گا اور نذہب وہ بھی یہاں آ تو چودہ کے چودہ سیکھے لکھے گئے آپ کے ریزلٹ نکلا ایک طرز والے سیگے ہم نے ایک ساؤنڈ والے سیگے ہم نے پانچ لائنوں میں لکھ پہلی لائن میں یزبو تزب تزبو ازبو نژب مزید یہ نکلتا ہے کہ پہلی لائن میں وہ لفظ ان کے آخر میں پیش ہے دوسری لائن میں آنی آنی والے ہیں یزبانی تزبانی،, تزبانی تزبانی تزبانی تیسری لائن میں اونا والے ہیں یزبونا تزبونا چوتھی لائن میں نون زبرنا والے ہیں پیچھے ساکن یژبنا تذبنا اور پانچویں میں یونیک تذبینا اوکے جی لائن میں لکھنے کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے پوری گردان کے ساتھ سکیلا کا استعمال نہیں سمجھانا پڑے گا بلکہ یہ پہلی میں پانچ ہیں تو میں پانچ میں سے ایک کے ساتھ سمجھا دوں گا باقی کے ساتھ آپ خود کر لیں گے دوسری میں ایک کے ساتھ سمجھا دوں گا تین کے ساتھ آپ خود کر لیں گے ٹھیک ہے تیسری چوتھی میں ایک کے ساتھ سمجھا دوں گا دوسری کے ساتھ آپ خود کر لیں گے پانچویں میں پڑے گا مجھے اوکے جی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارا اسکوپ ہے تو قرآن مجید میں یہ جو لائن نمبر دو ہے نا لائن نمبر دو اور لائن نمبر چار اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے نونے تاکید کے ساتھ نونے نے کے ساتھ استعمال نہ ہونے کے برابر ہے لہذا ان کے ساتھ ہم اپنا دماغ نہیں لگائیں گے فوکس کریں گے رو نمبر ون رو نمبر تھری رو نمبر فائیو پر اوکے جی سمجھ آ اب میں رو نمبر ون کا پہلا لفظ لیتا ہوں اور اس کے ساتھ نونے سکیلا کا استعمال آپ کو سکھاتا ہوں سمجھ آ یہاں تک بات ماشاءاللہ جی دیکھے فروخت یس حب پہلا لفظ ہے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں کیا ہے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا اس کے دو ترجم میں ممکن ہیں اوکے جی یزحبو کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے نونے سکیلا یزحبو پلس نونے سکیلا از اکول ٹو دیکھیے کیا بنے گا یہ ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا یہ جو یزحبو تھا نا اس میں پیش کو زبر سے بدل دیا جائے گا پیش کو زبر سے بدل کر نون شد والا ڈال دیا جائے گا اور شد کے ساتھ زبر حرکت بھی لگا دی جائے گی اور لفظ بن جائے گا یزح بنا ٹھیک ہے یزحبو سے کیا بن گیا یزہ بنا کیا ہم نے پیش والے لفظ کو جس کے آخرے میں پیش آ رہی تھی اس کے ساتھ انہوں نے سکیلو کا استعمال کس کیا پیش کو بدلا زبر کے ساتھ اور نون شد والا زبر کے ساتھ لگا دیا اوکے جی کوئی مشکل کام تو نہیں تھا نا تو بن گیا یزا بننا یہ یذا بننا بنا تو یہ کیا بنے گا تذہ بننا یہ کیا بنے گا تزہ بننا یہ کیا بنے گا ازہ بنا یہ کیا بنے گا نژ بنا ایک سکھا دیا باقی چار آپ نے خود بنا لیے اوکے کلیئر رو نمبر تھری یس بونا تزہ بونا والا یزہ بونا پلس نون مشدد از اکل ٹو صحیح اس میں دو سیپس ہم نے اپلائی کرنے پہلے پھر سمجھ میں آئے گی آپ کو یس بونا کا نون ہٹا دیا جائے گا تو کیا بچا یزحبو ٹھیک ہے یزحبو کے بعد جب آپ نے نون شد والا لگایا ٹھیک ہے اور نون شد پہ ہم نے زبری ڈالنی ہے آپ کو ہے شد کا کنسپٹ کیا ہے میں نے آپ کو دیا ہوا جس ہر پہ شت ہو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ لیٹر دو مرتبہ ہوتا ہے پہلی مرتبہ ساکن کے ساتھ اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ ایسی ہے نا تو اس کو میں ذرا کھول کے لکھوں آپ کے سامنے یعنی کھول کے لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ میں نون شد کو ذرا کھول کے لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے اسے ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا یذا بون نہ یہی بنے گا نا اب دیکھیں یہاں پر ایک پرابلم آ رہی ہے ایک لفظ میں دو ساکن آ ہیں ایک لفظ میں دو ساکن آ گئے نا ایک لفظ میں دو ساکن اکٹھے نہیں رہ سکتے ایک لفظ میں دو ساکن اکٹھے نہیں رہ سکتے ایک ساکن کو نکال دینا ہوتا ہے یعنی یہاں سے آپ آگے کے رولز بھی ان سمجھیں گے ایک واو ساکن ہے ایک نون ساکن ہے نون ساکن کو تو ہم نکال نہیں سکتے کیونکہ اس سے تو زور پیدا ہونا ہے لہذا واؤ کو نکال دیں گے نا جب واؤ کو نکال دیں گے تو کیا بن جائے گا یہ ٹھیک ہے یہی بنانا یزا بن نا یزا نا اور واپس جب میں نون کو شت کی صورت میں لکھوں گا تو کیا بن جائے گا یہ بننا یزہ بننا یہاں میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ وا نون کو نکال دیتا آپ کے سامنے آسانی کے لیے اور سمپل کہتا جی یزہ بننا بن گیا لیکن وہ اصل نہیں تھی اصل یہ تاکہ آپ کو پوری جو ہے ہسٹری پتہ ہونی چاہیے نا یزا بنا کے ساتھ جب نون مشدد آیا تو کیا لفظ بنا یزہ بننا یہ بنا تھا یزہ بننا تو پہچان ہو رہی ہے نا نون مشدد سے پہلے اگر زبر ہے تو پتہ چل رہا ہے پہلی لائن کا لفظ ہے نون مشدد سے پہلے پیش ہے تو اس والا لفظ ہے اگر یہ یزہ بنا بن گیا تو یہ کیا بن جائے گا تزہا بننا تزہبنا بن گیا اوکے جی اب رہ گیا جی آخری تزہبینہ اس کو بھی دیکھ لیں اس کے ساتھ بھی ہم وہی کام کریں گے تزہبینہ پلس نون مشدد از اکول ٹو صحیح جی ہاں جی نون نکالا کیا بچا نون نکالا تزا بی اور یہ نون مشدت دو نونوں کا مجموعہ ایک ساکن اور ایک نون حرکت والا یہاں بھی دو ساکن اکٹھے ہو گئے یہاں سے یا نکال دیا گیا اور کیا بچا تزہ نور مشدت سے پہلے زیر ہے آپ کو پرانی مجید میں نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے پانچویں رو کا لفظ ہے ٹھیک ہے نور مشدت سے پہلے زبر ہے تو پتہ چلے گا آپ کو پہلی رو والا لفظ ہے نون مشدت سے پہلے پیش ہے تو پتہ چلے گا تیسری رو والا لفظ ہے پہچان بھی ہو جائے گی ان اللہ تعالیٰ اوکے جی اب میں نے اس کی گردان آپ کو نہیں یاد کرانی کہ پوری کردان اس کی کریں جی یسا یزح بنا اور پھر مسنہ والی آپ کو سمجھ میں آ ہے کہ فیل مظاہرے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اینڈ پہ کیا لگایا جاتا ہے موسٹلی نون سکیلا اور پہلی روح وہ لفظ جن کے آخر میں پیش آتی ہے مظاہرے کے ان کی پیش کو زبر سے بدل کر شد والا نون زبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو زبر اور نون مشدد والی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے جیسے یزح بننا انا والے لفظوں میں ان کی آواز سنائی دے گی پیش والی اور اینہ والے لفظ میں اب سنائی دے گی تو تین آوازیں ہیں ان ٹھیک ہے یہ آوازیں بتائیں گی آپ کو ان کون آواز ہے جمع کی اما کی آواز ان واحدنی پہلی ہی کی کیونکہ اس میں جمع بھی ہے نزبو ٹھیک ہے یعنی میں کہوں نا ا تو آپ کہیں گے یہ اونا والے لفظوں کی آواز ہے انہ انا والے لفظوں کی آواز ہے انہ پہلی رو والے پیش والے لفظوں کی آواز ہے انہ اینا والے لفظ کی آواز ہے اب میں آپ سے ہمیں لفظ بولتا ہوں پہلے اس کی پہچان کرواتا ہوں ل نب نبلو ون پہلا والا نبلو ون ل نبلو الْأَمْوَالِ کمبن خوف لَتَرَوُنَّ لَتَرَوُنَّ رونا والا تیسرا نہ کہیں اونا والا یعنی اس کو آپ مخصوص کریں زبر انہ والی آواز جو ہے وہ پیش والے لفظوں کی ہے پیش والے لفظ ان کے آخر میں پیش آتی ہے والی آواز اونا والے لفظوں کی ہے انا والی آواز اینا والے لفظ کی ہے اس کو یاد رکھیں ٹھیک اور میں آپ کے سامنے بولتا ہوں لتس النا اونا والے پہچان ہو رہی ہے نا پہچان ہو رہی ہے نا اچھا لنسنا پیش والے ٹھیک ہے پیش والے یعنی آپ آواز تو پہچان گئے نا کہ کون سا والا کالم ہے کون سی والی رو ہے پتہ چل رہا ہے نا ماشاءاللہ بس یہ پہچان پہلے کر لیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں انشاءاللہ شاء اچھا جی یزحبو کے کیا مانا تھے وہ جاتا ہے وہ جائے گا یزحب بننا کے معنی کیا بنیں گے یہ میں بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے اس کے معنی بنیں گے وہ ضرور جائے گا وہ ضرور جائے گا ہاں اور یہاں سے ایک ریزلٹ لکھ لیں کہ فیل مزارے کے ساتھ جب نون سکیلا استعمال ہوگا تو فیل مزارے کا ترجمہ اب صرف مستقبل میں ہوگا یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اہم پوائنٹ ہے یہ فیل مظاہرے کے ساتھ نون سکیلا کا استعمال کرتے ہی فیل مظاہرے کے ساتھ نون سکیلا کا استعمال کرتے ہی فیل مظاہرے کا ترجمہ صرف مستقبل میں کیا جائے گا صحیح ہے ورنہ تو فیل میں آپ حال کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں مستقبل کا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں نے یزہ کا ترجمہ کیا وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا لیکن یزہ بننا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ ضرور جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ضرور جاتا ہے یہ ترجمہ اس کا نہیں ہوگا اس کا ترجمہ ہوگا وہ ضرور جائے گا اوکے جی اچھا زور پیدا ہو گیا مزید زور پیدا میں کرنا چاہتا ہوں تو مزید زور پیدا کرنے کے لیے بننا کے شروع میں میں لام لگا دوں گا لام تاکید ٹھیک ہے تو یہ بن گیا لذہ بننا لزہ بننا سمجھ آ رہی ہے بات لذہ بننا اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا ٹھیک ہے نا اب دیکھیں نا یا تو آپ ضرور کو لمبا کر دیں وہ ضرور جائے گا یا وہ ضرور بز ضرور جائے گا وہ ہر صورت جائے گا اور ترجمہ لانا چاہتے ہیں تو پنجابی میں آئے ادا پیو بھی جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی یہ مفہوم ہے سمجھ وہ جاتا ہے وہ جائے گا یزبو بننا وہ ضرور جائے گا ل بننا وہ ضرور بے ضرور یا وہ لازمن یا وہ ہر سورج جائے گا ٹھیک ہے نا سمجھ آ بات تو اب یہ آپ کو اسلو پتہ چل گیا تو جو سوال کر رہے تھے مزر کے دیکھے قرآن کی میں نے جتنی بھی آیا تو میں آپ کے سامنے نورے سکیلا بولا ہے ان میں سب میں لام بھی لگا ہوا شروع میں کم ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں بے شائم خوفی بلجوئی ٹھیک ہے سما لتس <النَّائِم> پھر تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا لتر جہیما <الْجَحِيمَة> تم ضرور بھی ضرور جہنم دیکھو گے فالو کر رہے ہیں نا اب یہ اسلوب اگر آپ کو گرامر نہیں آتی تو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے سمجھ آ رہی ہے تو میں سیکنڈز میں ریوائز کر دیتا ہوں آپ سے سوال کر کے ثاقب فیل مزارے میں زور پیدا کرنا ہو تو کیا, کیا جاتا ہے فیل مزارے میں نونے تاکید ایڈ کیا جاتا ہے نون تاکید حسن شروع میں ایڈ کیا جاتا ہے یا آخر میں آخر میں تو اس جملے کو ہم اس طرح بولیں گے فیل مزارے میں زور پیدا کرنے کے لیے فیل مظاہرے کے آخر میں نونے تاکید ایڈ کیا جاتا ہے نور تاکید کتنی طرح کا ہوتا ہے خرم دو طرح کا کون کون سا نونے خفیفہ نونے سکیلا نون خفیفہ اور نونے سکیلا کیوں کہتے ہیں نونے خفیفہ ساکن ہوتا ہے نونے سکیلا والا ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دونوں میں سے زیادہ کون استعمال ہوتا ہے نون سکیلا زیادہ استعمال ہوتا ہے صحیح ہے کی جو گردان ہے اس میں زیادہ کون کون سے سیکھے جن کے ساتھ نونے سکیلا استعمال ہوا ہے وہ الفاظ جن کے آخر میں پیش ہے وہ پانچ ہے اور جن کے آخر میں اونا ہے اور اینا آتا ہے ان کے ساتھ استعمال ماشاء اللہ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ جب پیش والے الفاظ کے ساتھ اسماعیل نونے سکیلا استعمال کیا جاتا ہے تو لفظ میں کیا تبدیلی لائی جاتی ہے لائی جاتی ہے دا پیش کو زبر سے بدل دیا جاتا ہے ہاں پیش کو زبر سے بدل دیا جاتا ہے اور آگے نونے سکیلہ زبر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ آتا ہے جو آپ نے بتایا اونہ اور اینا والوں کے ساتھ جب نونے سکیلا کا استعمال کیا جاتا ہے تو لفظ میں کیا تبدیلی آتی ہے تب ہیں کہ تو واو نون یا نون گرا دیا جاتا ہے نارملی ٹھیک ہے اور اونا, اور اونا کی آوازیں آتی ہیں مزید زور پیدا کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں شروع, شروع, نام شروع نام میں لام بھی لگا دیتے آ. ہیں اور مزید زور پیدا کرنا ہو تو کسم کھا لیں گے میں کہتا ہوں ولہ ہی لذا بننا سمجھ آ گیا کتنا زور ہے اب اوکے اب میں آپ کو دے رہا ہوں جی مادہ اس سے آپ نے ماضی مزارے بنانا ہے اور پھر میں نے اس میں سے ایک لفظ آپ کے سامنے لکھنا ہے اور کہنا ہے اس کے ساتھ نورے سکیلا کا استعمال کریں پھر لام تاک کا بھی استعمال کریں اور ترجمہ کرنے کی کوشش کریں کون کرے گا جی فروخ فروخت قاف این اور دال روٹ لیٹرز ہیں صحیح ہے اسے ماضی گزارے بنانے ہیں. جی پارٹی اس کی ہے نون نون پارٹی کے بہت ہیں جی کیا کریں بہت ہیں بہت ہیں جی آدا یق ادو کا جو ہے نا یہ بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے اس کے معنی کیا ہے بیٹھنا اوکے جی میں آپ کے سامنے سیگا لکھ رہا ہوں آپ نے پہچانا ہے وہ سیگا کون سا ہے سیگا ہے یہ اک پہلی رو میں پہلی رو میں ہے شابش اور ہے کون سا یعنی تیرواں شابش میں تو اک ادو کے کیا مانا ہوں گے بیٹھتا ہوں میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھوں گا اس کے ساتھ آپ نے نونے سکیلا کا استعمال کرنا ہے تو پیش کو کیا کریں گے پیش ختم کر دیں گے زبر لگا دیں گے اور نونے سکیلا لگا دیں گے زبر کے ساتھ تو یہ بن گیا اک اور پھر شروع میں مزید فلاغ اور, فلاغ مزیز اور کے لیے لام تاکید لگائیں گے تو کیا بن جائے گا لکو دن کے کیا مانا ہو جائیں گے میں ہر صورت بیٹھوں گا ٹھیک ہے یعنی ہو ہی نہیں سکتا میں نہ بیٹھوں اچھا جی لکو اس کے بعد آگے آئے لاہوم کا کیا مطلب ہے لہم ان کے لیے اک ادنا لہوم کیا ترجمہ ہو جائے گا میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے سراطا کا تیرے راستے پر ٹھیک ہے اور آگے راستے کی صفت آ رہی ہے المستقیم ٹھیک ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو ابلیس نے جاتے ہوئے کہے تھے اللہ تعالی سے قالا کہنے لگا فبیما اغوئی جس کی وجہ سے توں نے مجھے گمراہ کیا نا میں بھی تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ لک ادن الحم سرا تقل کہ میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے یعنی ان کے لیے ان کو گمراہ کرنے کے لیے نا تیرے سیدھے رستے پر ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا سمل آتی یوم پھر ان پر آؤں گا ضرور بھی ضرور آؤں گا مینی ایدیم ان کے سامنے سے یعنی سامنے سے حملہ کروں گا ان پہ اگر سامنے سے میرا حملہ یہ ہٹائیں گے تو من منخلفیم پیچھے سے آ جوں گا پیچھے سے حملہ کروں گا پیچھے سے میرا وار یہ غلط کر دیں گے ایمانی ہم دائیں طرف سے آ جوں گا ثُمَّ ملا آتی یوم آؤں گا حملہ کروں گا ٹھیک ہے کہاں سے سامنے سے پیچھے سے ان ایمانی دائیں طرف سے ان شما بائیں طرف سے ولا تج اکثر ہوں شاکرین اور اللہ تو ان میں سے شکر کرنے والا اکثر کو نہیں پائے گا تو یہ چیلنج کر کے گیا جی وہ اور کس زوردار انداز میں چیلنج کر کے گیا وہ آپ کے سامنے ہے اب ذرا آپ تھوڑا سا پانچ منٹ میں ذرا اندازہ لگا لے کہ اس نے جو چیلنج کیا تھا کیا چیلنج کیا تھا کہ میں ضرور بے ضرور انہیں ٹریپ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا یہ چلنجا نا اور صرف بیٹھوں گا ہی نہیں ان پہ حملہ آور ہوں گا سامنے سے اگر سامنے سے مجھے ہٹا دیں گے تو پیچھے سے آ جوں گا پیچھے سے ہٹا دیں گے تو دائیں طرف سے آ جوں گا دائیں طرف سے ہٹا دیں گے تو بائیں طرف سے حملہ کروں گا چاروں طرف حملہ کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اور اکثر فیل ہو جائیں گے اکثر ویل ہو جائیں گے آپ کو پتا سیدھا رستہ کون سا رستہ ہے ہمیں سیدھا رستہ ہے کون بتائے گا اللہ تعالیٰ بتائے گا نا صحیح تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نہ ہاضل قرآن یادیل التی اکب لیکن انہوں یہ قرآن دکھاتا ہے وہ رستہ جو بالکل سیدھا ہے اور یہی سیدھا رستہ جس کی مجھے آپ کو ہم سب کو ضرورت ہے لہذا ہم دن بھر میں جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی ہر اکات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگتے ہیں کہ اہ دن از سرات مانگتے ہیں نا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا تو اس کا مطلب سیدھے رستے کی بڑی امپورٹنس ہے تبھی ہر نماز کی ہر میں آپ اللہ سے مانگتے ہیں ویسے تو لوجیکلی دیکھا جائے تو سوت الفاتحہ اور پھر اس کے بعد سوت البقرہ سے وہ سیدھا رستہ شروع ہو ہی جاتا ہے جو من الجنتی و الناس تک ہے لیکن قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ حاضل قرآن یہ حدیل للتی یا اکوم کیوں یہ قرآن دکھاتا ہے وہ رستہ جو بالکل سیدھا ہے تو رزلٹ ذرا جمع کرتے جائیے مجھے چاہیے سیدھا رستہ اس لیے میں روزانہ دعا کرتا ہوں ہر نماز کی حرکات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ قرآن ہے وہ سیدھا رستہ کے okay. اور اس سیدے رستے پر کون بیٹھا ہے اکو دن لہو سرا تکل وہی سراتے مستقیم آ رہا نا ہر جگہ پہ اب بیٹھا ہی نہیں ہے حملہ بھی کر رہا ہے سامنے سے آتا ہے آپ کو آنے ہی نہیں دیتا اس طرف ٹھیک ہے ذرا چیک کرتے ہیں کہ کس حد تک کامیاب ہے مجھے بتائیے جی سیدھے رستے کو ماننے والے لوگ کیا کہلاتے ہیں مسلمان مسلمان ہی ہیں نا سیدھے رستے کو مانتے ہیں کافر تو نہیں مانتے نا اس کو سیدھا رستہ لہذا مسلمان جو اس سیدھے رستے کو مانتے ہیں ان کی تعداد اس دنیا کی آبادی میں کتنی ہے ون فورتھ ٹھیک ہے نا تقریبا پچیس پرسینٹ پچیس تو پچہتر فیصد لوگ سیدھے رستے کو سیدھے رستے ہی نہیں مانتے ایسے ہی ہے نا کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے انہوں نے پتا نہیں کیا کچھ تلاش کر لیا ہے آسمانوں میں زمینوں میں سمندروں میں پتا نہیں کہاں کہاں کچھ کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن اگر انہیں کچھ نہیں ملا تو کیا سیدھا رستہ نہیں ملا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے نا ان کے ساتھ سیونٹی فائیو پرسینٹ پچیس پرسینٹ صرف جو مسلمان ہیں اس کو سیدھا رستہ مانتے ہیں قرآن کو اب ذرا پچیس پرسینٹ کی بات کر لیتے ہیں پچیس پرسینٹ آصف جو لوگ ہیں جو قرآن کو سیدھا رستہ مانتے ہیں مجھے بتائیے اس میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو قرآن کو سیدھا رستہ ماننے کے باوجود اس کو صحیح طرح سے پڑھ سکتے ہیں قرآن کو صحیح پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو پتا چلے جی یہ سیدھا راستہ ہے تو رستے پہ چلنا ہے نا ٹھیک ہے نا تو چلنے کے لیے سب کچھ پتا ہونا چاہیے نا کہ کہاں رکنا ہے کہاں تیز چلنا ہے کہاں ہلکا چلنا ہے پتا ہونا چاہیے نا یہی اس قرآن کو پڑھنا ہے کتنے ہیں سر اچھا گمان تھوڑا سا رکھ لیں 5% اوکے جی 10% چلے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح طرح سے پڑھ سکتے ہیں ورنہ تو آسان حل یہ ہے کہ میں یہ میں ایک یہاں دیتا ہوں یہاں سے شروع کرتے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا پرسنٹیج شاید 1.5 تک ہی رہے لیکن پھر ہم اچھا گمان رکھتے ہیں 10% رکھ لیتے ہیں اوکے جی اچھا اب جو اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے جو انگریزی تو بڑی فرفر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا دوسری زبانیں بڑی فرفر پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہوئے پتہ نہیں انہیں کہتے ہیں جی قوف نہیں نکل رہا ہا نہیں نکل رہی پتہ نہیں اور انگلش میں ٹھا پھا کرتے رہتے ہیں کہ نہیں وہ تو بڑا ٹھا پھا نکلتا ہے ان سے یہاں سے وہ نکلتے ہی نہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے نا کوئی ٹین پرسینٹ جو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جو باقی کے بچے ہیں نہیں پڑھ سکتے کیا پروبلم کی سے, سے کتنے کتنے پرسنٹ ہیں جو اس کو باقاعدہ ایک نصاب کے تحت پڑھتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھتے بھی ہیں ایک ہے پڑھ سکنا ہے پڑھنا جو پڑھ سکتے ہیں اور ڈیلی پڑھتے ہیں جس طرح وہ ڈیلی واک کرتے ہیں جس طرح وہ ڈیلی دو ٹائم روٹی کھاتے ہیں جس طرح وہ ڈیلی ایک گلاس دودھ پیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نصاب کے تحت ڈیلی حالانکہ وہ صحیح پڑھ سکتے ہیں اپنا اپنا جائزہ لے لیں تو ٹین پرسینٹ میں سے کتنے رہ کے سکے نہیں نہیں پانچ پرسینٹ جی پانچ پرسینٹ پانچ ہے جو باقاعدہ آج بھی روز قرآن کو کھولتے ہیں ایک پارا آدھا پارا پاؤ پارا پڑھتے ہیں اوکے جی جو نہیں پڑھتے حالانکہ پڑھ سکتے ہیں کنفیوز ہیں نا کیونکہ شیطان نے کنفیوز کرنا ہوتا ہے بس وسا کسے کہتے ہیں کنفیوژن کو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کنفیوز کیا ہوا ہے اب وہ جو 5% جو اسے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں ان میں ساکب کتنے ہیں جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں باقاعدہ پڑھتے ہیں اور پھر سمجھ کر پڑھتے ہیں 1% 4% کو کیا مسئلہ ہے یہ وہی بتائیں گے ٹھیک ہے نا فلم وہ دیکھتے نہیں ہیں دوسری زبان کی سمجھ ہی نہیں آتی اب کیا کنفیوژن ہے وہی بتائیں گے تو وہ جو 1% ہم نے نکال نکالے ہیں جو سمجھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا سمجھتے بھی ہیں اب ان 1% میں سے دیکھ لیتے ہیں ان 1% میں سے مظر کتنے ہیں جو اس پہ عمل بھی کرتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے نماز کا ایم کرو قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دو نماز پڑھتے ہیں پانچوں پڑھتے ہیں تحجد بھی پڑھتے ہیں عوابین بھی پڑھتے ہیں اشراک بھی پڑھتے ہیں لیکن بیٹی کو وراثت میں حصہ دیتے ہوئے کہتے ہیں رواج نہیں ہے روزے رکھتے ہیں شوال کے بھی رکھتے ہیں محرم کے بھی رکھ لیتے ہیں دلحجہ کے بھی رکھ لیتے ہیں عیام بیس کے بھی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سود زندگیوں میں شامل ہے اس کے بغیر گزاری ہی نہیں ہوتا جی تو 1% میں سے کتنے آگے 0.5% عمل کرنے والے اب جو نہیں کر رہے وہ وہی بتائیں گے اچھا اب وہ جو 0.5% ہیں جو اس کو سیدھا رستہ مانتے ہیں اس کو صحیح پڑھ سکتے ہیں اس کو باقاعدہ ایک نصاب کے تحت پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کتنے ہیں جو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کیونکہ کام یہ ان کا ہے اللہ کے رسول انہیں دیکھے گئے ہیں کہ یہ اب تم نے پہنچانا ہے دوسروں تک زیرو پوائنٹ فائیو میں سے کتنے ہیں جو اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اس کو سکھا رہے ہیں اس کو سمجھنا اس کو اپنی زندگیوں لانا سکھا رہے ہیں کتنے زیرو میں سے ٹھیک ہے یہی تک بس کریں ورنہ اس سے بھی آگے ہم جا سکتے ہیں یہاں تک لے لیں کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ اور کہاں ختم ہوئی اب اس کا چیلنج سنیں کال آف ابھی اک لا تھا کل مستقیم سماتی بہ نئی تھی پھر ان پہ سامنے سے حملہ کروں گا ہاں بھائی کدھر کدھر یہ قرآن کی کلاس ہے نا قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کی کلاسز اور بھی یہاں پہ کدھر جا رہے ہو سامنے سے آئے گا نظر نہیں آئے گا آپ کو اس کے چیلے آ جائیں گے کدھر کدھر قرآن پڑھنے جا رہے ہیں جی قرآن سیکھنے اچھا وہ بزرگوں کو تو شروع سے ہی نکال کے لے گیا جو بزرگ آئے تھے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہی اللہ لینگویج والے تھے شروع نکال کے عمر ہے ساری زندگی گزار دی اب آپ کو خیال آیا ٹھیک آپ نے اس کا داو آگے سے ڈایا پیچھے سے آ جائے گا پیچھے سے آپ کو ایسے سے کام یاد دلائے گا پیپر کس نے دینے ہیں چاچا جی نے دینے ہیں پیپر اگلے مہینے پیپر ہے ٹھیک ہے بڑی بڑی اہم آپ کو ذمہ داری پیچھے سے یاد کرائے گا ابھی یہ بھی کرنا ہے ابھی وہ بھی کرنا ہے ابھی یہ بھی کرنا ہے پہلے زندگی بنا لو اپنی مستقبل پھر قرآن ہی پڑھنا ساری زندگی اب یہ پیچھے سے حملہ اس کا پیچھے سے اگر اس کا دعوہ ہٹا دیں گے دائیں طرف سے آ جائے گا دائیں طرف اچھی سائیڈ ہے اچھی سائیڈ ٹھیک ہے اچھی سائڈ آپ کو آپ کی چھائیاں ماشاءاللہ اللہ ماشاء ما آپ کی انگلی میں ہوتی ہے ہر وقت میں دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے اور نئے کام کرتے ہیں ماشاء بڑے آپ آپ سے بڑھ کر تو نہیں کوئی ہے نہیں پہلے سب میں بیٹھتے ہیں جا کے آپ آپ کو اچھائیاں آپ کی یاد کرا کے کافی ہے بس آپ کہتے ہیں نہیں میں نے قرآن پڑھنا ہے تو رانگ سائٹ سے آ جائے گا ٹھیک ہے پڑھ لو یار پڑھا کون رہے وہ کہتے ہیں عامر سہیل کوئی قرآن کی زبان سے بول رہے نا نہیں ہے گا یہ کوئی پڑھانے والے کا نام ہے آمر سہیل وہ بھی قرآن پڑھانے والا ٹھیک ہے نا وہ کوئی ناس ساتھ کچھ لگا ہونا چاہیے تھا جی حافظ عامر سہیل علامہ حافظ سہیل شیخ الحدیث مفتی ٹھیک ہے چلو یہ نہیں لگا ہوتا کوئی ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ہی لگا ہوتا انجینئر عامر سہیل پروفیسر عامر سہیل ڈاکٹر عامر سہیل وہ بھی نہیں لگا اچھا چلو کوئی نہیں نہیں لگا خیر ٹھیک ہے چلو بس دیکھ رہے ہیں نا مسئلہ کیڑا ہے ٹھیک ہے یہ وہ اس کے حربے ہیں جہاں سے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے گا اور لا تجدو اکثر ہم وہ کس درجے اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے حل حل آخری بات کر کے پناہ میں چاہیے پروٹیکشن چاہیے تو اللہ کی پروٹیکشن اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہانا من ازم اللہ یہاں آپ نے کے لیے تعاوض کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اللہ عمل کرنے کی توفیق توفیقہ فرمائے صبح نہ اللہ ہم دکھا اشد اللہ اللہ اللہ